کہ جواب میں عورت نے اس نے کہا نا تلیکی نفس کی ٹھیک ہے کہ تو اپنے آپ کو طلاق دے لے جواب میں اس نے ابن تو نفسی کہہ دیا یا اختر تو نفسی کہہ دیا دونوں الفاظ کے درمیان جو فرق تھا وہ بیان ہو گیا تھا ٹھیک ہے جی کہ ابن تو نفسی سے طلاق ہو جائے گی اختر تو نفسی سے طلاق واقع نہیں ہوگی ٹھیک ہے اخترت نفسی سے طلاق واقع نہیں ہوگی اس کی جو ایک موٹی سی جو دل، دلیل ہے وہ یہ ہے کہ اخترت تو نقسی یہ خاص ہے اس وقت کے جب شوہر کے اختاری کی جب شوہر کے ہے تو اس کے جواب میں اخترت تو نفسی جب آئے گا تو اس وقت یہ طلاق بن سکتا ہے ورنہ نہیں بن سکتا کیونکہ یہ خلاف قیاس طلاق بنا تھا اجماع صاحب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی وجہ سے ورنہ اگر کے اعتبار سے دیکھیں تو اختر, اخترتو کے اندر کوئی طلاق والا معنی نہیں پایا جاتا زیادہ طلاق کا جواب بننے کی صلاحیت نہیں بنتا اختیار کے جواب بننے کی صلاحیت بنتا ہے جی ٹھیک ہے جی یہ باتیں ہو گئی تھی امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کی ایک روایت بھی آ تھی انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ تلیکی نفسری کے جواب میں ابن تو نسی کہا تو کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی تو وجہ یہ بتنائی دونوں کا جو, جو شوہر اور بیوی دونوں کے کلام میں کسی قسم کی وافقتی نہیں کیونکہ سپرد شوہر نے اسے کیا جو کیا تھا وہ تھی طلاق رجعی جبکہ اس نے اختیار کیا ہے تلا بائنہ کو لہٰذا اس نے اس کو رد کر دیا جو چیز شوہر نے اس کی سپرد کی تھی اس کو اس نے رد کر دیا شوہر نے تو تلا رجعی سپرد کی تھی یہ بہرحال آخری مسئلہ تھا آج مصنف علیہ الرحمٰن سے بتلا رہے ہیں وَإِن قَالَ تَلِّقِ نَفْسَكِ فَلَيْسَ لَهُ اَن اگر شوہر نے کہا کہ تو اپنے آپ کو طلاق دے لے فلح سا لہوان اپنے قول سے رجوع نہیں کر سکتا شوہر اپنے قول سے رجوع نہیں کر سکتا کیوں لی انفی مان المین لی انہوں تعلی کو طلاق کی لازم یہاں سے مصنف علیہ رحمٰن بتلا رہے ہیں کہ شوہر اپنے قول سے رجوع نہیں کر سکتا کیونکہ اس صورت میں شوہر نے طلاق کو عورت کے طلاق دینے پر معلق کر دیا ہے جی عورت کے طلاق دینے پر کیا کر دیا ہے معلق کر دیا ٹھیک ہے تو یہ جب عورت کے طلاق دینے پر اس کو معلق کر دیا اس کی مشیت پر اس کو معلق کر دیا اس کے جناب اختیار پر اس کو معلط کر دیا تو یہ قسم کے معنی میں ہو یہ اس کا کلام کس کے معنی میں ہو گیا جی قسم کے معنی میں ہو گیا اور قسم کے بارے میں اصول یہ ہے کہ قسم ایک ایسا تصرف ہے جو بندے کے اوپر لازم ہو جاتا ہے جب بندہ یمین قسم اٹھا لے اس کو پورا کرنا بندے کے اوپر لازم ہو جاتا ہے اور انسان اس قسم سے رجوع نہیں کر سکتا تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنا کلام واپس لیتا ہوں نہیں بلکہ اس قسم کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے وہ تصرف لازم ہوتا ہے یا تو اس قسم کو پورا کرے یا اس قسم کو توڑ دے یہ نہیں ہو سکتا اپنے کلام سے رجوع کر لے نہیں رجوع نہیں کر سکتا یا قسم کو توڑ دے اور کفارا ادا کرے یا قسم کو پورا کرے دو صورتیں اس کی ہوتی ہیں تو جب یہ قسم کے معنی میں ہو گئی یہ والا جو کلام ہے تلقین افس کی جو اختیار دیا ہے شوہر نے قسم کے معنی میں ہو گیا تو یہ تصرف لازم ہو گیا یعنی کہ اس کو یہ ایسا تصرف ہے جو لازم ہو کر رہے گا ایسا تصرف ہے جو لازم ہو کر رہے گا اور تصرف لازم سے رجوع نہیں ہو سکتا اس لیے مصنف علیہ الرحمٰ فرما کہ اب یہ رجوع نہیں کر سکتا اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ یہ تملیغ مالک بنانا ہے یہ عورت کو کیا ہے مانک بنانا ہے اور جو ہوتی ہیں وہ مجالس کے ساتھ کیا ہوتی ہیں جی خاص ہوتی ہیں وہ مجالس پر منحصر ہوتی ہیں یہ ہم پیچھے سے پڑتے آ رہے ہیں کہ تملیات منحصر ہوتی ہیں مجالس پر تو یہ ہی فرمایا مجلسی ہا مجلسی ہاں اگر وہ عورت مجلس سے کھڑی ہو گئی بت تو یہ اختیار باطل ہو جائے گا لیکن کیونکہ یہ اختیار تملیغ ہے مالک بنانا ہے اور تملی منحصر ہوتی ہیں مجالس پر تملیات منحصر ہوتی ہیں مجالس پر بخلاف اس صورت کے جب اس نے اپنی بیوی سے کہا تلقی ضرورت کی تلقی ضرورت کی, کی کہ تو اپنی سوکن کو طلاق دے دے تو اپنی سوکن کو طلاق دے دے اگر یوں کہا شوہر نے اپنی بیوی سے کہ تو اپنی سوکن کو طلاق دے ٹھیک ہے جی تو اس صورت میں مجلس سے اگر وہ کھڑی بھی ہو گئی مجلس سے اگر وہ کیا ہوگئی جی کھڑی بھی ہوگی تب بھی طلاق واقع نہیں ہوگی تب بھی طلاق واقع نہیں ہوگی وجہ دلیل سمجھے اس لیے انکیل یہاں یہاں پر املیک والی بات نہیں کہ مالک بنانا نہیں ہے بلکہ یہاں توکیل ہے وکیل بنانا کیا جی وکیل بنایا جا رہا ہے کہ اس کو یہ شوہر اس کو ہے اس نے اس کو وکیل بنایا ہے اپنی دوسری بیوی کو طلاق دلوانے پر, طلاق دینے پر وکیل بنایا ہے. وکیل اور نائب دو چیزیں بنا رہا ہے انابت ان اور نائب بنانا ہے فلاح یکسر اور مجلس اور توکیل بن, توکیل اور عنابت یعنی وکیل بنانا اور نائب بنانا یہ مجلس پر مختصر نہیں ہوتی مجلس پر اختصار نہیں کرتی مجلس پر یہ منحصر نہیں ہوتی اور دوسری بات یہ ہے کہ توکیل وکیل بنانا ویک بل رجوع دوسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ یہ رجوع کو بھی قبول کر لیتی ہے وکیل بنانا رجوع کو قبول کر لیتا ہے ٹھیک ہے جی یہاں تک سمجھ میں آ گئی ہاں جی ٹھیک ہے توکیل تو آپ سمجھتے ہیں نا توکیل وکیل بنانا جس طرح کے بے کے اندر بھی ہوتا ہے نا توکیل وکیل بنانا کسی کو پیسے دے دیتے کہ آپ میرے لیے جناب یہ چیز خریدنا ہے تو وہ وکیل ہوتا ہے ٹھیک ہے توکیل ہوتا ہے وکیل بنانا ٹھیک ہے تو اب اس میں کیا ہوتا ہے جی ایک تو وہ مجلس پر منحصر نہیں ہوتی توکیل لیکن اس کے اندر جب بائیں بائے جو ہے وہ جب بندہ جو موکل ہوتا ہے خریدنے کے لیے اگر کسی کو وکیل بناتا ہے تو وہ بازار جاتا ہے بازار سے جا کے سامان وغیرہ لے کر آتا ہے تو یہ دیکھیں مجلس پر منحصر نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ایک بات دوسری ایک اس کے اندر رجوع جو ہوتا ہے نا وہ بھی, بھی ہو سکتا ہے وہ رجوع کو قبول کرتا ہے توکین تو وکیل بنانا رجوع کو قبول کرتا ہے کیونکہ اس کے اندر وہ جس طرح وہاں بھی وہ رجوع, رجوع کر سکتا ہے ٹھیک ہے جی اب میں اپنی وکالت ختم کرتا ہوں جو میں نے توجہ جی وکیل بنایا تھا ٹھیک ہے تو یہی فرما رہے ہیں کہ ویک بال الجو یا رجوع کو قبول بھی کر لے گا رجوع کو کیا کر لے گا قبول بھی کر لے گا اگلا مسئلہ وہ کی متاشی اگر کسی نے شوہر نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ تو اپنے آپ کو طلاق دے لے جب تو چاہے متاشی جب تو چاہے ٹھیک ہے تو فلاح اب عورت کے لیے اختیار ہے کہ مجلس ہی و کہ وہ اسی مجلس میں اپنے آپ کو طلاق دے لے یا اس مجلس کے بعد کیوں دلیل یہ ہے کہ متا آ متن فی القاتی کلیہ اس نے یہاں ایک لفظ استعمال کیا متاشی جب تہ متا کا جو کلیم متا کا جو ہے یہ تمام اوقات میں عام ہوتا ہے متاشی متا کا جو کلمہ ہے یہ تمام اوقات میں کیا ہے جی عام ہے لہذا یہ ایسا ہی ہو گیا فسارا کما بس یہ ہو گیا کما اس طرح کہ اداکارہ فی عئی وقت انشیا کہ جیسے گویا اس نے یوں کہا ہو کہ جس وقت میں تو چاہے جس وقت میں تو چاہے نفس کی فی عی وقت ان پس بس اب وقت کے اندر عموم پیدا ہو گیا تو اس عموم کی وجہ سے عورت کو ہر وقت اختیار حاصل ہے مجلس پر یہ اختیار منحصر نہیں مجلس پر یہ اختیار جناب کیا ہے منحصر نہیں ہوگا چاہے اب یہ اس کو ہر وقت حاصل چاہے مجلس میں طلاق دے یا مجلس کے بعد اس کے بعد دوسرا مسئلہ وہی زعال نے کسی دوسرے آدمی کو کہا کہ تلقین تو میری بیوی کو طلاق دے دے تو میری بیوی کو طلاق دے دے فلاح تلقا فی المجلس و بادہ تو اب اس دوسرے آدمی کے لیے اختیار ہے کہ وہ اس کی بیوی کو مجلس میں طلاق دے دے یا بعد میں اور ولا ہو شوہر کے لیے یہ اختیار ہے کہ, وہ اپنے کہ توکیل کے اندر وہ توکیل جو ہوتی ہے وہ مجلس کے ساتھ خاص نہیں ہوتی اور دوسرا اس کے اندر رجوع بھی ہو سکتا ہے دوسرا اس کے اندر کیا ہے جی رجوع بھی ہو سکتا ہے یہی فرمارت وہی نوان فلاحم ولاقسر کیونکہ یہ توکیل اور استعانت ہے توکیل اور مدد طلب کرنا ہے ولا يلزم. پس یہ لازم نہیں ہوگا اور ولا اکتصر وجلس دو چیزیں لازم بھی نہیں ہوگا یعنی یہ تصرف لازم نہیں ہوگا اور دوسرا جناب کیا ہے کہ مجلس پر مختصر منحصر بھی نہیں ہوگا مجلس پر منحصر بھی نہیں رہے گا اگلا جو مسئلہ اس کے برخلاف جو وہ یہ ہے کہ لو و لو قال برخلاف بخلاف قولی بخلاف شوہر کے اس قول کے کہ جب اس نے اپنی بیوی سے کہا لمر آتی ہی نفسکی نفس کہ تو اپنے آپ کو طلاق دے لے انہو مہو عام الفسن کانتملی لاتو لا لاتو کیلن کیوں اس صورت میں وہ اپنے نفس کے اوپر عمل کرنے والی ہے اپنے آپ پر عمل کرنے والی ہے تو وہاں پر اس کو مالک بنایا گیا ہے وہاں پر اس کو کیا بنایا گیا جی مالک جب اس کی ذات اپنے ذات ہی کے اوپر وہ عمل کرنے والی ہے تو لہذا اس کو اس کی ذات کا مالک بنایا گیا ہے وہاں عورت کو اس کی ذات کا کیا بنایا گیا ہے مالک بنایا گیا ہے تو اس میں وہ مجلس ہی پر منحصر رہے گا اس میں وہ کیا تملیقات کے بارے میں پڑھ چکے ہیں وہ مجلس پر لا تو وہاں وکالت نہیں ہے تلکھا انشیتی انشیتا اگر کسی نے وَلَوْ قَالَ اگر شوہر نے کسی دوسرے آدمی سے اگر تو چاہے اگر تو چاہے ہو اب اس دوسرے آدمی کے لیے اختیار ہے مجلسی کے اسی مجلس میں طلاق دے دے بس, بس اسی مجلس میں علی جی سلیو اور شوہر کے لیے رجوع کرنے کا حق بھی نہیں شوہر کے لیے رجوع کرنے کا حق بھی نہیں ہے ٹھیک ہے جی اب دیکھیں اس میں تھوڑا فرق آ لگ تو ظاہر کے اعتبار سے یہ توکیل ہی لگ رہی ایسے ہی لگ رہا ہے جسے توکیل وکیل بنایا ٹھیک ہے نا یہ کہا تکھا ان شاء لیکن اس کے اندر ایک اور چیز آ گئی یہ مشیت اگر تو چاہے یہ شرط جو آئی ہے ٹھیک ہے جبکہ امام ظفر رحمہ اللہ کی پہلے بات سن لیں پھر میں اس پر بات کرتا ہوں وقال ظفر امام ظفر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لازا یہ والی صورت اور والاول پہلی والی صورت یعنی جہاں توکیل وکیل جو بنایا تھا وہ والی صورت سواؤن دونوں برابر دونوں کیا ہے جی برابر ہیں دونوں برابر کیسے ہیں انت کسریہ بال کا آدمی ہی امام زفر رحم اللہ کی دلیل یہ ہے کہ دیکھیں سراہتن مشیت کو ذکر کرنا یا سراہتن مشیت کا ذکر نہ کرنا یہ دونوں برابر ہیں یہ دونوں کیا ہے برابر ہے اگر سراہتن معیت کو ذکر کر دیا تو بھی وہی صورت بنے گی اور اگر سراہتن مشیت ذکر نہیں کی تو بھی وہی ذکر وہی کیا بنے گی جی صورت بنے گی وجہ ان نہ جہاں مشیت ذکر نہیں کی تھی صرف اتنا کہا تھا کہ تل کہا تھا صرف کیا کہا جا جی کہ تلاتی تو میری بیوی کو کیا کر دے تلاک دے دے اب وہاں پر جو وہ فیصلہ کرے گا طلاق دینے کا دوسرا بندہ دوسرا بندہ جو وہاں پر فیصلہ کرے گا طلاق دینے کا آپ بتائیں کہ وہ اپنی مشیت اپنی مرضی سے نہیں کرے گا اپنی مرضی سے کرے گا اپنی مرضی اور اپنی مشیت سے کرے گا نا جی وہاں پر بھی تو وہ فرما کہ وہاں پر بھی وہ اپنی مشیت ہی سے فیصلہ کرے گا اپنی مشیت ہی سے تصرف کرے گا اور یہاں پر جہاں مشیت کی قید لگائی ہے انشی اطتا تو یہاں پر بھی اپنی مشیت سے کرے گا تو مشیت کا ذکر اور عدم ذکر مشیت کو ذکر کرنا اور مشیت کو ذکر نہ کرنا دونوں برابر ہیں کیونکہ دونوں کی دونوں صورتوں میں وہ جو فیصلہ کر رہا ہے وہ جو تصرف کر رہا ہے کر مشیت سے ہی رہا ہے کر وہ اپنی مشیت سے ہی رہا ہے ہے ٹھیک جی یہ جس طرح کے وکیل بل ہوتا ہے بے کا جس کو وکیل بنایا جاتا ہے اذا ذاقی الحو جب اسے کہا جائے کہ بے تو خرید تو بے کر انشیتا اگر تو چاہے اگر تو چاہے تو وہاں جس طرح بے کے اندر انشیتا کہہ دیے جائے یا انشیتا نہ کہا جائے دونوں صورتوں میں وہ جو وکیل ہوتا ہے وہ دونوں صورتیں ایک جیسی ہی ہوتی ہیں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہوتا مشیت کا ذکر اور مشیت کا عدم ذکر جیسے وہاں برابر ہے بے کے اندر کہتے ہیں بالکل اسی طرح طلاق والی صورت کے اندر بھی مشیت کا ذکر اور مشیت کا عدم ذکر مشیت کا ذکر نہ ہونا یہ دونوں برابر ہیں دونوں کیا ہے جی برابر ہیں تو دونوں صورتیں ایک جیسی دونوں صورتیں ایک جیسی ہیں تو جس طرح پہلی صورت میں مجلس کے ساتھ خاص نہیں تھا ٹھیک ہے جی بعد میں بھی طلاق دے سکتا تھا یہاں جہاں مشیت والی بات मशियत کو सराहतन ذکر کیا ہے تو یہاں پر بھی بالکل وہی حکم ہوگا کہ وہ مجلس کے بعد بھی طلاق دے دے گا یہ کس کی دلیل امام زفر رحم اللہ کی امام زفر رحم اللہ کی جبکہ اب ہماری دلیل سمجھے اب ہماری دلیل سمجھے ہماری دلیل یہ ہے جی بات یہ ہے کہ یہ جو قول سانی ہے کہ تو اس عورت کو یعنی میری بیوی کو طلاق دے دے اگر تو چاہے تو یہ تملیک ہے یہ ایک ایسی تملیغ ہے جس میں تالیخ کے معنی پائے جا رہے ہیں یہ مالک بنا رہا ہے اسے کیا کر رہا ہے جی مالک بنا رہا تملیغ ہے لیکن تملیغ ایسی ہے کہ جس کے اندر تالیک مولک کرنے کے معنی پائے جا رہے ہیں ساتھ ہی تالیخ کر دی مول کر دی مشیت کے ساتھ کہ تو اس کو طلاق دے دے اگر تو چاہے اگر تو چاہے تو یہ ایسی تملیغ ہے جس میں تالیخ کے معنی پائے جاتے ہیں پس تملیغ کے معنی کا اعتبار کرتے ہوئے تملیغ کے معنی کا اعتبار کرتے ہوئے یہ اختیار مجلس کے ساتھ مقید ہوگا اور باقی تالیخ ٹھیک ہے جی تالیخ کے معنی کے اعتبار کرتے ہوئے یہ تصرف لازم ہوگا سے پہلے آ گیا تھا تالیخ کے معنی کے اعتبار کرتے ہوئے یہ زمین کے معنی میں چلایا جائے گا اور تصرف لازم بن جائے گا اور شوہر کو اپنے کول سے رجوع کا اختیار حاصل نہیں ہوگا شوہر کو اپنے جناب کول سے رجوع کا اختیار حاصل نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی ارے بات سمجھ تو یہ دونوں میں فرق ہے دونوں میں کیا ہے فرق ہے باقی جو بات انہوں نے جو اس کو بے کے اوپر قیاس کیا تھا کہ جس طرح بیاں کے اندر جب وکیل بناتے ہیں تو وہاں پر مشیت کا ذکر اور ردم ذکر دونوں برابر ہیں اسی طرح طلاق کے معاملے میں بھی مشیت کا ذکر اور عدم ذکر دونوں برابر ہونے چاہیے اب اس کا جواب سمجھیں اس کا جواب سمجھیں کہ وہ طلاق کو یہ کہ بھائی طلاق اور بے میں فرق ہے آپ نے اس کو بے کے اوپر قیاس کر لیا طلاق اور بے میں فرق رکھے طلاق تو تعلیق کا اہتمال رکھتی ہے طلاق تو تعلیق کا احتمال رکھتی ہے جبکہ کہ بے تعلیق کا استعمال رکھتی نہیں اس کو معول کیا جائے کہ اگر جو نشیت پر معلق کیا جائے وہاں وہ تعلیق کا استعمال رکھتی نہیں ٹھیک ہے جی ہاں طلاق جو ہے وہ کیا ہے وہ تالیخ کا اہتمال رکھتی ہے دونوں میں فرق ہے دونوں میں کیا ہے جی فرق ہے یہ امام زفر رحمہ اللہ کے اس استدلال کا جواب تھا جو انہوں نے کیا اگلا یہ مسئلہ سمجھ آ گیا جی اگلا مغولہ اللہ تلقی نفس کی سلاسن اگر شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو اپنے آپ کو تین طلاق دے لیں آگے سے بیوی کوئی پڑھی لکھی تھی اس اس نے فتل واحدتن اس نے واحدتن کہا کہ نہیں جی ایک ہی طلاق دوں گی اس نے اپنے آپ کو ایک طلاق دے لی فہی پس یہ ایک ہی طلاق ہوگی لینا ملکت عقاصلا فتح ملک عقاء الواحدت ضرورت ایک طلاق ہوگی دلیل یہ ہے کہ جب عورت تین طلاقوں کی مالک ہے جب عورت تین طلاقوں کی مالک ہے تو ضرورت وہ ایک طلاق کی بھی مالک ہے ایک طلاق کی بھی کیا ہے جی مالک بن گئی تو لہٰذا جب وہ مالک ہے تو جیسے مرضی اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہے ضمن تین کے ضمن میں ایک بھی موجود ہے کہ نہیں جی واحد ایک موجود ہے تین کے ذمن میں تو جب تین کے ضمن میں ایک موجود ہے تو جہاں وہ تین کی مالک ہے تو جو ضمن ایک موجود ہے ایک کی بھی مالک ہے تو وہ مالک ہے چاہے تین دے چاہے ایک دے تو اگر اس نے ایک طلاق دی تو ایک ہی وہاں ٹھیک ہے آگے دیکھیں جی وقار شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو اپنے آپ کو ایک طلاق دے لے آگے بڑی ترار بیوی تھی اس نے کہا جی فتح لکھت نفسن اس نے اپنے آپ کو کہا جہاں چھڑائیں تین طلاق دے لی. اس نے آپ کو کتنی تلاقیں دے دی جی تین طلاقیں دے دی تو لم یقا آشیون امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک کچھ بھی واقع نہیں ہوگا کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی نہ ایک نہ دو نہ تین جبکہ صاحبین اور امام شافی مالک بھی صاحبین ہی کے ساتھ ہیں، ان کے ایک طلاق واقع ہو جائے گی انتہ لیما ملکتیاد اس لیے کہ وہ یہاں پر دو وہ چیز لے کے آئی ہے دو چیزیں ایک تو وہ لے کر آئی ہے جس کی وہ مالکا تھی یعنی کہ ایک طلاق اس نے سپرد کی تھی نا ایک تو وہ لے کر آئی جس کی وہ مالک تھی اور ایک زیادتاً ایک صفت زائد لے کر آئی ایک صفت کیا ہے جی زائد لے کر آئی اور وہ کیا کہ دو اوپر زائد کر دی تو فسارہ یہ گویا ایسا ہی ہو گیا جیسے کہ اس صورت میں کی زفن ولی ابھی اچھا جی یہ فرما رہے کہ دیکھیں یہاں اس نے ایک صفت کی زیادتی کی, کی ہے جو صفت وہ زائد لے کر آئی ہے وہ لغو اور بیکار ہو جائے گی اور جو اصل جس کی وہ مالکہ تھی وہ واقع ہو جائے گی ایک کی تو مالک بنا دی تھی نا شوہر نے کہا تھا کہ تو اپنے آپ کو ایک طلاق دے لے۔ تو ایک کی مالک تھی وہ تین اس نے دو کی زیادتی کی اور دو ایسی صفت کی زیادتی کی کہ جس کی وہ مالکہ نہیں تھی ایک زیادت زیادت زائد چیز لے آئی تو جو چیز زائد لے کر آئی ہے وہ لگ اور بیکار ہو جائے گی جس کی وہ مالکہ ہے وہ کیا ہو جائے گی جی واقع ہو جائے گی اس کے اوپر پھر ایک نظیر پیش فرما رہے ہیں کہ دیکھیں جس طرح کے جب شوہر اپنی بیوی کو ایک ہزار طلاق دیتا ہے کتنی جی ایک ہزار طلاق دیتا ہے تو وہاں پر کتنی طلاقیں ہوتی ہیں تمام ایما کے نزدیک صرف تین طلاقیں واقع ہوں گی کتنی ہوں گی جی صرف تین طلاقیں واقع ہوں گی ایک ہزار میں سے باقی جو نو سو،, نو سو ستانوے جو ہیں وہ لغو اور بیکار ہو جائیں گی لغو اور بیکار ہو جائیں گی تو فرما کہ جس طرح وہاں پر جتنے کی وہ مالک تھا جتنے کا شوہر مالک تھا اتنی تلا کے واقع ہوگی تین کا وہ مالک تھا تین تلا کے واقع ہوگی باقی نو سو ستانوے لگ اور بیکار ہو گئی بالکل اسی طرح یہاں پر بھی عورت جتنے کی مالکہ تھی ایک کی مالکہ تھی وہ واقع ہوگئی باقی اوپر جو دو لے کر آئیں وہ لگ اور بیکار ہو جائے گی یہ دلیل ہے شاہ بین اور امام مالک امام شافی رحم اللہ کی ٹھیک ہے جی جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل سمجھے فلی ابو حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے کہ اندہ اتت بغیر اور یہ عورت اس چیز کو لے کر آئی اس چیز کا غیر لے کر آئی جو اس کے سپرد کیا گیا تھا یعنی جو چیز اس کو سپرد کی گئی تھی اس کا غیر لے کر آئی اس کا غیر جواب میں لائی فکانت مبتآتم مکانت مفت تو یہ ابتدا ابتداء کرنے والی یہ کیا ہے جی ابتداء کرنے والی ہے ٹھیک ہے وہ ہاضا یہ اس وجہ سے شوہر نے ملا کا حل واحدہ ایک کا مالک بنایا تھا کتنے کا مالک بنایا تھا جی ایک کا مالک بنایا تھا وہ سلاس ویرواحدی واحد جبکہ تین وہ وحدت کا غیر ہے وہ ایک کا کیا ہے جی غیر ہے کیوں اسم عدد کیونکہ مرکبن کیونکہ مرکب ہے ایک دو تین تین عدد سے مل کر اور جڑ کر مرکب ہو کر ترکیب دے کر پھر تین بنتا ہے ایک دو دو تین چیزیں جب ان کو ترکیب دیں گے پھر کہیں جا کر تین کا عدد بنتا ہے ٹھیک ہے اور واحد وہ صرف فرد ہوتا ہے اس کے اندر ترتیب نہیں ہوتی اس کے اندر ترکیب نہیں ہوتی دو تین چیزوں سے وہ مل کر نہیں بنا ہوا ہوتا تو پتہ چلا ایک اور تین دونوں کے غیر ایک دوسرے کے کیا ہے جی غیر ہے ایک دوسرے کے غیر ہے لا ترکیب, فی واحد ایک فرد ہے لا ترکیب اس کے اندر کسی قسم کی کوئی ترکیب نہیں اس کے کوئی اجزا نہیں تو فقانت بینا مغایت دونوں کے درمیان مغایرت ہوئی اللہ ٹھیک ہے جی دونوں کے درمیان اللہ قبیلی تضاد یعنی کہ ایک دوسرے کے متضاد ہونے کی حیثیت سے دونوں کے درمیان مغاہرت پائی گئی مغیرت پائی گئی یہ دلیل امام آزم ابو علی فرحم اللہ کی کہ بھائی جو چیز اس کے سپرد کی گئی تھی عورت کے اس نے اس کا غیر لے کر آئیے جو چیز سپرد کی گئی تھی اس کا کیا لے کر آئی ہے غیر لے کر آئی ہے کیونکہ ایک اور تین کے عدد میں مغایرت پائی جاتی ہے اور وہ ایک دوسرے کے متضاد ہیں ایک دوسرے کے کیا ہیں متضاد ہیں تین تو دو تین چیزوں کا مجموعہ ہے ایک دو چیز سے وہ مل کر ترکیب پا کر جڑ کر پھر بنتا ہے جبکہ ایک وحدت ہے فرد ہے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی ترکیب نہیں ہے کسی قسم کی کوئی ترکیب نہیں ہے لہذا دونوں کے درمیان مغایرت ثابت ہوئی دونوں کے درمیان مغایرت ثابت ہوئی بخلاف بخلا فروی تصرف بحکمل ملکی بخیلاسلے کے ٹھیک ہے جی اچھا بس جب عورت نے سپرد کی ہوئی طلاق غیر اپنے اوپر واقع کیا تو وہ نو یعنی کہ نئے طریقے سے طلاق دینے والی ہوئی نئے طریقے سے کیا دینے والی ہوئی طلاق دینے والی ہوئی اور عورت جب ابتدان اپنے اوپر طلاق واقع کرتی ہے تو وہ طلاق واقع نہیں ہوتی کیونکہ عورت مالی کی نہیں طلاق واقع کرنے کی اللہ یہ کہ اس وقت وہ مالک بنتی ہے طلاق واقع کرنے کی جب مرد اجازت دے اب باقی جو بات آپ نے ہزار کے اوپر اس کو جو قیاس کیا اس کے برخلاف جو ہے جب شوہر نے اپنی بیوی کو ایک ہزار طلاق کے دے دی تو تین واقع ہو جائیں گی کیوں اس میں اور اس میں فرق ہے دونوں میں ظاہری فرق ہے کیونکہ شوہر مالک ہونے کی حیثیت سے طلاق کا تکلم کرتا ہے شوہر تو تین طلاق کا مالک ہے نا جی پھر اس نے اپنے ملک مالک ہونے کی حیثیت سے طلاق کا تکلوم کیا ہے بس جتنی چاہے واقعے کرے جتنی چاہے کیا کرے جی وہ واقعے کرے کیونکہ وہ طلاق کا مالک ہے جتنی چاہے واقعے کرے نافذ اتنی ہوگی جتنا محل ہے نافذ اتنی ہوگی جتنا کیا ہے جتنا مقدار کا محل جو محل مقدار ہے اتنی طلاق نافذ ہوگی وہ مالک ہونے کی حیثیت سے جتنی چاہے نافذ کر سکتا یعنی کہ دے سکتا تکلم کر سکتا ہے ٹھیک ہے جی اسی طرح پہلے مسئلے میں عورت بھی مالک ہونے کی حیثیت سے تکلوم کرتی ہے کیونکہ تین کی مالک تھی اور اپنے اوپر کتنی واقع کی تھی نے پہلے مسئلے میں ایک مالک ہونے کی حیثیت سے تکلوم کیا تھا نا تو اپنے اوپر کتنی واقع کر لی تھی ایک اور اس مسئلے میں وہ تین کی مالک نہیں یہ جو دوسرا مسئلہ ہے پہلے اور اس میں فرق کا اختیار دیا گیا تھا اس نے مالکہ بن کر ایک طلاق کو اختیار کر لیا تھا تکلم کر سکتی تھی کیونکہ تین کی مالکا تھی مالک بن کر وہ تکلم کر رہی تھی لیکن اس والے مسئلے میں وہ تین کی مالک نہیں ٹھیک ہے اور جو اس کے سپرد کی گئی تھی یعنی ایک وہ اس نے واقع نہیں کی اس نے واقع ہی نہیں کی لہذا مرد کے قول اور عورت کے جواب میں موافقت نہ ہونے کی وجہ سے عورت کا کول بیکار چلا گیا لغو چلا گیا بیکار چلا گیا اور لغو چلا گیا جی یہ جی فرمارے یا تصرف ہوں شوہر بخلاف زوج بخلاف شوہر کے کیونکہ وہ تصرف کرتا ہے بحکم الملکی مالک ہونے کے اعتبار سے واقع اسی طرح ہیا یہ عورت بھی فی اللہ تل پہلے والے مسئلے میں اسی طرح تھی یعنی یہ بھی مالک ہونے کے اعتبار سے تصرف کر رہی تھی نہ ملک کی یہ تین کی مالکہ تھی ٹھیک ہے جی تین کی مالکہ تھی اس لیے اس نے وہاں مالک ہونے کے اعتبار سے تصرف کیا تھا اما ہاں مگر یہاں لم تملک لم تملک کیونکہ یہاں یہ عورت مالک ہی نہیں ہے کی اور وماطت بافا ال اور وہ لے کر نہیں ہے جو اس کے سپرد کیا گیا تھا جو چیز اس کو سپرد کی گئی تھی وہ لائی نہیں تو پل بس اس کا جو کلام ہے وہ لاؤ اور بیکار چلا جائے گا کچھ سمجھ آ ہے اچھا جی اگر کچھ سمجھ آ ہے تو پھر کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا میرے اندھیروں کی فکر چھوڑیں بس اپنے گھر کا خیال رکھنا وما علینا الل البلا